غزل شیخ ابراہیم ذوق آواز و پیشکش راہیل فاروق وہ کون ہے جو مجھ پہ تعصف نہیں کرتا پر میرا جگر دیکھ کے میں اف نہیں کرتا ہے، وقفہ ہے ابھی آنے میں اس کے اور دم میرا جانے میں توقف نہیں کرتا کچھ اور گما دل میں نہ گزرے تیرے کافر دم اس لیے میں سورے یوسف نہیں کرتا پڑھتا نہیں خط غیر میرا وا کسی ان جب تک کہ وہ مضمون میں تصرف نہیں کرتا دل فخر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے دنیا کے زر مال پہ میں تف نہیں کرتا تا صاف کرے دل نہ مئے صاف سے صوفی, کچھ سود و صفائل میں تصوف نہیں کرتا ایزوک تکلف میں ہے تکلیف سراسر سر آرام میں ہے وہ جو تکلف نہیں کرتا